منصورہ لہٰذا عام, عام کریں اسی زوم کے ذریعے سے یہ درس شروع کیا جاتا ہے اور الحمدللہ للہ کئی سالوں سے یہ درس چل رہا ہے اور یہ دورہ چل رہا ہے جہاں پر مختلف کتابوں کی شرح आप لوگوں کے سامنے ہمارے جدید اور محتمد اور مستند علماء دین ہیں ان کے ذریعے سے کی جاتی ہے کیونکہ دین جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کن سے دین حاصل کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے ہر اہل غیرے سے دین نہیں لیا جائے گا جیسے ہر اہل غیرے سے آپ علاج نہیں کراتے ہیں نہ ہی اسے مشورہ لیتے ہیں بلکہ انہی لوگوں سے علاج کراتے ہیں انہی ڈاکٹروں سے جو معتمد ہوتے ہیں مستند ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں بھروسے مند ہوتے ہیں انہیں سے علاج کرواتے ہیں آپریشن کرواتے ہیں کہ دین کا معاملہ ہے لہٰذر اہر غیرے سے دین نہیں لیا جائے گا دین ان سے لیا جائے گا جن کے پاس کتاب اللہ اور سمت رسول کا سلب صالحین کے عقید اور منحص کے مطابق دین ہے انہیں سے دین لیا جائے گا تو الحمدللہ یہ ساری باتیں یہاں سے آپ لوگوں کو پہنچائی جاتی ہیں بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر شریک ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں شیخ محترم نے درس کا آغاز فرمائے اللہ تعالیٰ شیخ کے فاط فرمائے اور ان کے علم کے ذریعے ہمیں اور ہمارے متعمیر کو اور اس سے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو مسلمان کو اللہ تعالیٰ فرامین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفح> الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وعلى آلہ وصحبه اجمعین ہما بعد ہر قسم کے حمد و ثنہ تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذلگلال کے لئے لائق و زیبہ ہے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم سامعین الحمدللہ ہم نے پچھلے دو دروس میں قرآن مجید کے احکام فضائل اور کن صورتوں کو ایک عام آدمی کے لیے یاد کرنا چاہیے اور ان صورتوں کے اندر کن چیزوں کا کن احکام کا ذکر ہے اسی طریقے سے ایمان اسلام کے بعض ارکان کے تعلق سے ہم نے پچھلے درس کے اندر اسلام کے بعض ارکان کے تعلق سے کچھ Uh, علماء اکرام کے اقوال کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور علماء اکرام کے اقوال کی روشنی میں ہم نے کچھ باتیں سمجھی تھیں اور سمجھائی تھی پہلا رکن جو کلمہ شہادت تھا شہادت ان جسے کہتے ہیں شہد اللہ, الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے کچھ تفصیلی گفتگو آئی تھی اور انشاءاللہ اللہ اس تعلق سے پھر گفتگو آ, ایمان کے جو ارکان ہیں چھ ارکان اس میں بھی انشاءاللہ آئے دوسری دوسرا رکن اسلام کا نماز ہے اور نماز کے بغیر انسان ویسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر اس کا جسم ہے اگر ہمارے جسم میں روح نہیں ہو تو جسم کسی لائق نہیں ہوتا ہے انسان اس کو قبر میں مٹی میں دفن کر کے چلا آتا ہے ویسے ہی انسان کا ایمان بغیر نماز کے ہوتا ہے اور کل قیامت کے دن انسان سب سے پہلا سوال انسان سے نماز کے تعلق سے ہوگا فَإن أف فإن قُبِلت اگر نماز قبول ہو گئی فقد ان جہاں افلح وہ کامیاب ہو جائے گا اور اگر نماز ہی قبول نہیں ہوگی تو و خسر ناکامی اور نامرادی ہاتھ لگے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الحد اللہ بین بین ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کفار و کے درمیان جو عہد ہے جو فرق ہے وہ نماز کا ہے فمن ترہ کہا فقط کفر جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ اس نے کفر کیا اسی طریقے سے اللہ ابوال قرآن مجید میں امبیائے وسطبر علیحا کہ آپ اپنے گھر والے کو نماز کا حکم دیں وسطبر علیحا اور لگاتار حکم دیتے رہیں اور اس کے اوپر قائم رہیں یعنی کہ ایک دو مرتبہ کہہ دیا تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا جیسے دیکھیں ہم اپنے بچے کو جب اسکول بھیجتے ہیں تو روزانہ بھیجتے ہیں یہ اگر ہفتے میں پانچ دن اسکول ہے تو وقت پر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے بچہ جتنا بھی روئے گڑ اور وہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے کہے کہ طبیعت خراب ہے جانے کا دل نہیں ہے پھر بھی والدین جو ہوتے ہیں بہت ہی محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ بچے کو تیار کر کے اور روزانہ وقت پر اسکول بھیجتے ہیں کیوں کیونکہ اسکول جانے سے اس کی دنیاوی کامیابی یا مدرسہ جانے سے دنیاوی کامیابی جڑی ہوئی ہے اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں پر اگر نماز کے لیے محنت کریں جتنی محنت ہم اسکول بھیجنے کے لیے کرتے ہیں روزانہ اور وقت پر اگر ہم نماز کے لیے بھی کریں تو سوچیں کہ اس کی تربیت کتنی بہتر ہوگی لیکن ہمارا جو رویہ ہوتا ہے دنیاوی معاملے میں اس کو بہت اچھے انداز میں بہت ہی سسٹمیٹک وے میں کرتے ہیں لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بچہ ہے نا کوئی حرج نہیں ہے بچہ ہے کوئی حرج نہیں ہے صبح فجر کی نماز ہے دس سال کا بچہ ہے سویا ہے کوئی حرج نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ کے اور ہمارے جو بچے ہمارے ذمہ ہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے ان تمام کے تعلق سے سوالات کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ مرو ابنا اکم بس سوالاتی کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو وہم ابنا سبع سنین کہ اپنے تمہارے بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو ود ریبو علیہ اور نماز چھوڑنے پر ان کو مارو اس وقت جب وہ سال کے ہو جائیں آپ سوچیں کہ نماز ایک ایسا حکم ہے کہ وہ بلوغت سے پہلے ہی حالانکہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ بلوغت کے بعد فرض ہوتے ہیں اور اس پر معاخذہ ہوتا ہے لیکن بلوغت سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تربیت دینے کے لیے اور پھر اگر نہ پڑھے دس سال کی عمر میں بہت کم بہت نادر بچے بالغ ہوتے ہیں بلوغت سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ساتویں سال میں حکم دو اور تین سال کی تربیت کے بعد بھی اگر نماز چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر مارو حالانکہ وہ بھی بالغ نہیں ہوا اس کا معاوضہ نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے ایسی تربیت کا حکم دیا ہے کیونکہ اس نماز کا تعلق انسان کے روح کے آخری حصے سے جڑا ہے جب تک وہ قبر میں نہیں چلا جاتا تب تک اس کے اوپر نماز فرض ہے اور جب تک یعنی اس کے ساتھ عقل ہے اسلام ہے اس وقت تک اس کے اوپر نماز فرض ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کی تربیت کا یہ حکم دیا ہے کہ سات سال کے ہوں تو انہیں حکم دو دس سال کے ہو جائیں تو ان کی پٹائی کرو نماز نہ پڑھنے پر تو آپ سوچیں کہ اگر بڑے لوگ نماز چھوڑیں تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اور جو سلف صالحین تھے وہ کہتے تھے کہ مسلمان سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی نماز چھوڑ دے مسلمان سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے اگر آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے نماز کے ذریعے سے تو باقی تمام مسائل حل ہیں جیسا کہ اللہ رب قرآن مجید میں فرمایا من بعدهم عضاو الصلاة عضاو الصلاة يلقون کہ کچھ بعد میں ناخلف لوگ ایسے آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوت کی پیروی کی شہوت کی پیروی میں دنیا دنیاوی خواہشات میں گناہوں کی وجہ سے انسان نماز کو ضائع اور برباد کرتا ہے جہنم میں ایک وادی ہے اسی کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا اور اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا ما سقر کہ جنتی جہنمی سے پوچھیں گے کیوں جہنم میں چلے گئے تم کہ ہم لوگ نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور جہنم تو ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس کا احساس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کتنی خطرناک جگہ ہے دنیا کی آگ سے 79 گناہ زیادہ گرم آگ ہوگی اس کا شولہ گرم ہوگا جہنم کا اور دنیا کی آگ یہ نہ سمجھے کہ صرف گھر کی آگ ہے دنیا کے اندر جو والکینو ہوتا ہے نا اس کی بھی آگ اس کی بھی آگ دنیا کی ہی آگ ہے آپ دیکھیں کہ گھر کی آگ جو ہوتی ہے اس سے آٹھ سو نو سو گنا زیادہ والکینو کی جو آگ ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے اس سے انہتر گنا زیادہ اگر جہنم کی آگ گرم ہوگی تو سوچیں کہ جب آپ اگر کسی اسٹیل فیکٹری میں جائیں جہاں پہ گاڑی وغیرہ بنتی ہے وہاں پر لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو لوہا بالکل لکوڈ ہو جاتا ہے تو جہنم کی آگ کے اندر اگر انسان کو ڈالا جائے گا تو کیا حال ہوگا تو اس لیے جہنم سے بچنے کا جو راستہ ہے ہماری دنیا کے اندر موجود ہے نماز سے اپنے رشتے کو جوڑیں صحیح طریقے پر نماز پڑھنا سیکھیں اور فجر کی نماز جو ہے وہ اصل انسان کو بتاتی ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے آپ کے ایمان میں کتنی قوت ہے اگر آپ کے صبح کی نماز کی شروعات بہت اچھے سے ہو صبح کی شروعات آپ کی نماز سے ہوتی ہے با نماز سے ہوتی ہے اور خواتین گھر کے اندر وقت پر نماز پڑھتی ہیں تب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط ہے اور اگر اس کے اندر کمی ہے تو ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کیونکہ کل قیامت کے دن انسان کا محاسبہ جو شروع ہوگا حساب ہوگا وہ سب سے پہلے نماز کا ہی ہوگا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اور یہ یعنی اس کو تفصیل سے بہت تفصیل سے بیان کرنے سے کتاب کے اندر جو بہت ساری باتیں ہیں وہ رہ جائیں گی وہ بھی بہت اہم ہے اک داعی کے لیے ایک سامے کے لیے تمام چیزوں کو سنے تو نماز کی فضیرت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم افمان ابن عفان ربی اللہ علیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تحبر مقبوبہ کہ جب وقت کا نماز کا وقت آئے یعنی فرض نماز کا وقت آئے اور انسان خوب اچھی طریقے سے وضو کرے اور نماز کے اندر خوشبو خضو برقرار رکھے رکو اچھے سے کرے سجدہ اچھے سے کرے اگر جو انسان ایسے کرتا ہے فرض نماز کے وقت فر نماز پڑھنے میں ان چیزوں کی رعایت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نت کفا رتن لما قبل پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں ایسی نماز تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے کون انسان نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف تو اس لیے نماز کے اندر نماز سے پہلے اچھے سے وزو کریں خوش و خصو کا خیال رکھیں روکو سجدہ بہت اچھے سے کریں اپنی توجہ اپنا دھیان اللہ رب العالمین کی جانب لگائیں اور نماز کو پورے اخلاص اللہ کے ساتھ پڑھیں تو یقیناً یا ایسی نماز بلکہ ہر نماز آپ کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بنے گی ما لم یو اچھی جب تک کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ ہو یعنی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے البتہ کبیرہ گناہ کے لیے بعض علماء نے شرط لگائی ہے توبہ کی تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے توبہ استغفار بھی اگر کوئی کرے گا اللہ رب العالمین سے تو محروم کبھی نہیں ہوگا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا جب شرک کرنے والے کی توبہ اللہ معاف کر سکتا ہے تو بے نمازی کی اور بھی جو گناہ کرتے ہیں ان کی توبہ کیوں نہیں کرے گا تو اس لیے انسان اپنی نماز کو ایسی پختہ بنائے کہ وہ نماز ان سلطن الفحشائی والمنکر کہ انسان کو برائی سے اور بحیائی کی باتوں سے اور دیگر ان معسیات سے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے ان سے روکے تو انسان ہمیشہ کوشش کرے وذالکہ الدہرک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز کا انعام ہے کہ اچھے سے وضو کر کے خوشو خوضو نماز میں پرتے رکو سجدہ اچھے اتمنان سے کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ انعام پوری زندگی اس انسان کو ملتا رہے گا۔ تو یہ نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہم سبوں کو پختہ اور باجمات نماز ادا کرنے والا نمازی بنائے کیونکہ اصل نماز ہی سے آپ کے ایمان اور اسلام کی پہچان ہوتی ہے اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ نماز تو ہر کسی پر فرض ہے ہر کسی پر چاہے مرد ہو خواتین ہو جو کوئی ہو غریب ہو امیر ہو سب کسی پر زکوٰۃ جو ہے وہ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس نصاب تک مال ہو چاہے وہ مال غلے کی شکل میں ہوں یا سونا چاندی کی شکل میں ہوں یا جانور کی شکل میں ہوں ان کے اوپر زکوات فرض ہے اگر نصاب تک ان کا مال پہنچ جائے اور اس کے اوپر سال گزر جائے یا اگر غلہ ہے تو غلہ اگر سال میں دو مرتبہ ہوتا ہے تو جب جب ہوتا ہے تب تب اس میں زکوۃ نکالی جائے گی اور زکوۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر اور زکوٰۃ اتنی اہم ہے کہ آپ سوچیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کا فیصلہ کیا قتال کا فیصلہ کیا حالانکہ صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ مجمعین نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ابھی تھوڑا رک جائیں. انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دانش مندانہ فیصلہ لیا اور کہا کہ اگر وہ ایک وہ رسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے اگر وہ اگر دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے قطال کروں گا تو اس سے کیا ہوا کہ وہ اسلام کے جو احکام اور ارکان ہیں اس کے انکار کا جو سلسلہ شروع ہونے والا تھا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس پر قدغن لگائے ان کا جو یہ ہزم والا فیصلہ تھا اور عزم والا فیصلہ تھا بہت سارے مسلمانوں کو ارتداد سے روکنے میں معاون ثابت ہوا اور زکوٰۃ جو دینا پڑتا ہے وہ نہایت کم ہے نہایت کم ہے آپ کو آپ کے جو مال ہے اس میں سے نہایت کم ہے اور یہ مال جو ہے نا زکات کے لیے یہ ہے. آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو یہ آپ کے بھائی کے فائدے کے لیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو من و چورد علی فرا کہ مالدار سے لے کر کے وہیں پر جو غریب ہیں یعنی ان کے جو غریب ہیں ان کے اوپر وہ خرچ کیا جائے گا یہ نہیں کہ آپ دے دیں اور کچھ لوگ ہیں وہ صرف اپنا زکات کھائیں گے نہیں محتاج نادار غریب جن کا خیال اگر آپ دل والے ہیں تو کسی بھی غریب مسکین کو اور ان کی جو پریشانی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں تکلیف ضرور ہوگی رنج و غم ہوگا اور اگر آپ نے اللہ نے آپ کو ایسا دل دیا ہے جو صدقہ کا خیرات کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو آپ فورن اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے اس کے اوپر خرچ کریں گے یہی چیز اسلام نے ایک نظام دستوں صورت میں بنا دیا ہے کہ ہر سال جس کے پاس اتنا مال ہو جس میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس میں سے وہ ڈھائی اپنے بھائی کو دے دیں اور پھر اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے کہ اگر غلہ اگر ہے تو غلے میں اگر آسمان کے پانی سے یہ ہوا ہے سیراب ہوا ہے غلہ اس میں آپ کا پیسہ نہیں لگا آپ نے الگ سے پانی وغیرہ نہیں خریدا ہے تو اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں کہ دھائی پرسینٹ ہے یعنی عشر ہے اور عشر ہے اور اگر آپ کیا کہتے ہیں جس کو آپ پانی خرید کر کے اپنے غلے کو سیراب کرتے ہیں تو اس میں نصف العشر ہے یعنی پانچ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے جانوروں کا الگ الگ مسئلہ ہے اونٹ اگر ہے تو اس کے اندر اس کی جو اس کا نکالا اس کی زکوۃ نکالی جائے گی اس کا الگ مسئلہ ہے بکری الگ ہے اس کی زکوات نکالی جائے گی اس کا الگ مسئلہ ہے جس کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے عموماً آج کے زمانے میں جو چیز پائی جاتی ہے انسان کے پاس وہ روپیہ یا زیور ہے روپیہ اور زیور دونوں میں زکوٰۃ ہے اور اگر یہ کہیں کہ روپیہ کے اندر جو زکوٰۃ ہے اس کی نصاب کتنی ہوگی تو اکثر علماء نے کہا ہے کہ اس کی زکوٰۃ تقریباً 600 سو گرام چاندی کے برابر ہوگی تو اسی, اسی کے اندر احتیاط ہے 600 سو گرام چاندی کی جتنی قیمت ہوتی ہے اگر کسی انسان کے پاس اتنا روپیہ ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس میں سے وہ ڈھائی نکال کر کے اپنے رشتہ دار غریبوں کو جو اس کے محتاج ہیں اس کے اندر تقسیم کرے جو اسی طریقے سے خواتین کے پاس جو زیور ہوتا ہے جن کو وہ استعمال کرتی ہیں یا جمع کر کے رکھتی ہیں راج قول کے مطابق اور صحیح احادیث کی روشنی میں ان استعمال شدہ زیور کے اوپر بھی زکوۃ ہے جتنا بھی زیور ہو آپ کا اگر پچاسی گرام سونا سے زیادہ ہے پچاسی گرام ایٹی فائیو گرام سونا سے اگر آپ کے پاس زیادہ ہے पूरे پورے سونے پر اب جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس دو سو گرام سونا ہے مثال کے طور پر تو پورا دو سو گرام سونے کی آپ یا تو اس پر ڈھائی پرسینٹ نکال دیں دو سو گرام میں سے ڈھائی پرسینٹ اگر آپ نکالیں گے تو تقریباً گرام پانچ گرام آپ کا نکلے گا تقریباً ڈھائی پرسینٹ اگر آپ نکالتے ہیں تو اور اگر اس کی قیمت نکالنا چاہیں تو وہ بھی نکال سکتے ہیں اس کے حساب سے جو قیمت حالیہ ہو یعنی مثال کے طور پہ آپ نے روپے میں ایک کنگن تھا سال تو اس وقت کا حساب نہیں لگانا ہے ابھی کا جو حساب ہے اس کی جو قیمت ہے اس کا حساب لگانا ہے تو استعمال شدہ زیور پر جو استعمال میں آتے ہیں زیور صحیح قول کے مطابق اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس لیے سال میں زکات نکالنا چاہیے یہ ابران المہ بھی ہے اور احتیاط کا یہی تفادہ ہے گرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں زکات نہیں ہے لیکن راج قول کے مطابق معاصرین علماء میں سے بھی اور متقدمین میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا زکات ہے اس کے اوپر خاص ایک رسالہ ایک کتاب لکھا شیخ ابن فیمین رحمہ اللہ نے کہ اس سلسلے میں یعنی کہ جو استعمال کرتی ہے خواتین زیور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور ڈھائی پرسنٹ نکالنا ہے کب نکالنا ہے جب آپ کے پاس پچاسی گرام یا اس سے زیادہ سونا ہو تو جتنا سونا ہے سارے کا جتنا گرام ہے اگر سیاسی گرام ہے مان لیجئے یا صرف پچاسی گرام ہے اس پر بھی زکاحت فرض ہے تو پورے پچاسی گرام کا ڈھائی پرسنٹ آپ نکال لیں یا تو سونا آپ نکال دیں یا پھر آپ اس کی قیمت نکال سکتے ہیں اور مال کا جیسے میں نے بتایا پیسہ وغیرہ کا تو پیسہ اگر وہ چاندی چھ سو گرام چاندی کے اوپر زکوات فرض ہے اگر چاندی آپ کے پاس چھ سو گرام یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں زکاط فرض ہے اس میں بھی ڈھائی نکالنا ہے اور باقی پیسہ کا میں نے بتایا کہ وہ چاندی کے جتنا نصاب ہے پیسے کا بھی اتنا ہی نصاب علماء نے رکھا ہے اور بعض علماء نے اور مال وغیرہ ہے تو مال وغیرہ پر بھی زکوات نکلتی ہے بعض علماء نے بعض احادیث اور کتاب کے قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا ہے کہ زکات میں یا آپ کی دکان میں جو بھی مال ہو اس مال کا پورا حساب لگا کر کے اس کے اس کا ڈھائی پرسنٹ زکوات نکال دے زکوات کا بھی مسئلہ کافی تفصیل شدہ ہے آ, کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اس کے اس سلسلے میں تفصیلی طور پر بیان کیا جائے گا تاکہ زکوات کے ایک ایک دقیق مسئلے سے آپ کو روشناس کروایا جا سکے تو زکوۃ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ آپ ہی کا پیسہ ہے اور ان بھائیوں کے تعلق سے جن کے تعلق سے آپ کے سینے میں درد ہوتا ہے کہ دیکھو پریشان حال ہے کھانے کے لیے نہیں ہے پہننے کے لیے نہیں ہے بچے کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں ہے مریض ہے تو علاج کرانے کے لیے نہیں ہے ان تمام چیزوں کا حل اللہ رب العالمین نے ہمارے ہی پاس رکھا ہے اور انسانیت کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ ہمارے ہمارا جو مال ہے اس میں سے ڈھائی ہمارے اپنے قریبی رشتے دار میں سے جو لوگ ہیں ان کے بعد پھر ان سے جو قریب کو دیکھیں ان تمام لوگوں میں آپ اپنے مال کا ڈھائی پرسن زکوۃ نکال کر کے ان کے درمیان تقسیم کریں چوتھا جو رکن ہے رکن دوسرا رکن جو ہے وہ نماز تیسرا رکن یہ زکات ہے چوتھا رکن روزہ ہے روزہ فرض ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمایا خوشی کما والو تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امت پر فرض تھے تو عیشا میں اللہ نے تشویش صرف فرضیت میں بیان کی ہے یعنی کہ پہلے جیسے لوگ روزہ رکھتے تھے ویسے ہی ہم رکھیں گے نہیں ہم روزہ رکھنے کے جو احکام ہے اس کی جو تفاصل ہے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ تمام کی تمام احادیث میں موجود ہیں پوری تفصیل کے ساتھ اور ہر رمضان میں علماء کرام آپ کی اس تعلق سے توجی بھی کرتے رہتے ہیں اور نماز جو ہے وہ تقوا کو مضبوط کرنے تقوا کو زیادہ کرنے اور بڑھانے کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ویسے جتنے بھی نیک عام ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے تقوا کو بڑھانے میں مضبوط کرنے میں زیادہ کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں لیکن بالخصوص اللہ رب العالمین نے آ, روزے کا تعلق کر کے روزے روزے کے تعلق سے کہا اللہ تم سے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو اور تقوا کیا ہوتا ہے تقوی آ, اللہ کے خوف سے کسی برائی کو چھوڑنا اور اس کی رحمت کی امید سے اس کے مغفرت کی امید پر اس کے اس سے ثواب کی امید پر آپ کسی نیکی کام نیک کام کو کریں اس کا نام تقوی ہے پہلا دن جب ہوتا ہے روزے کا روزے کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس دن انسان کو عموماً عادت نہیں ہوتی ہے تو پہلے دن آپ دیکھتے ہوں گے جیسے پہلا روزہ ہے دمان کا تو اثر ہوتے ہوتے انسان کے پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے اور بھوک بھی لگتی ہے لیکن پھر بھی ایک روزہ دار جو ہوتا ہے وہ کسی طرف اپنا دھیان نہیں دیتا حالانکہ اس کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا جس روم میں وہ ہوتا ہے کیوڑ کھڑکی سب بند ہوتی ہے اس کے فریج میں پانی بھی ہوتا ہے کھانے کا سامان بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں گزرتی کہ وہ جا کر کے فریج سے کچھ نکال کر کے کھا پی لے کیوں کیونکہ اس کے دل میں ایک بات ہوتی ہے اللہ کی نگہبانی کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے جس کی خاطر میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا یہی اصل تقوا ہے کہ آپ اکیلے میں بھی ہیں کھانا حلال ہے لیکن ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے آپ کے لیے حرام کیا گیا ہے تو آپ اللہ رب العالمین کے خوف سے حلال چیز کو جو مد مختصر مدت کے لیے حرام کی گئی ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جب تم اللہ کے حکم سے حرام چیز حلال چیز کو مختصر مدت کے لیے چھوڑ دیتے ہو تو پھر اللہ ہی کے حکم سے تم حرام چیز کو اپنی زندگی جو تمہارے لیے مختصر ہے پوری زندگی کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو یہی تربیت اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے نفس کو دینا چاہتا ہے کہ نفس اس کا عادی بنے کہ جیسے وہ حرام چھوڑنے کا عادی بنا ہے ویسے ہی حلال چھوڑنے کا عادی بن جائے اور اسی کا نام تقوا ہے تو چوتھا رکن تھا پانچواں رکن حج ہے حج اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے لیکن ہر کسی پر نہیں ہے من استطاع کی شرط ہے کہ جن کے پاس استطاعت ہو اور علماء نے استطاعت کی تفسیر میں دو چیز بیان کی ہے کہ ایک بدنی استطاعت ہو یعنی اتنی قوت ہو کہ وہ جا کر کے حج کر سکیں اور دوسرا یہ کہ مالی استطاعت ہو کیونکہ حج ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا جیسے روزہ انسان ہر جگہ رکھ سکتا ہے نماز ہر جگہ پڑھ سکتا ہے اور اسی طریقے سے قرآن مجید ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کسی بھی جگہ کر سکتا ہے لیکن جو حج ہے زکاط انسان کہیں پر بھی نکال سکتا ہے لیکن حج جو ہے وہ صرف اور صرف خانے کعبہ سے جڑا ہے مزید یہ کہ کچھ جگہیں ہیں مکہ کے اندر وہاں سے جڑا ہے اس لیے ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا اور مکہ بہت سارے ملک سے بہت زیادہ دور ہے تو اس لئے اللہ رب العالمین نے اس چیز میں انسانوں کا اپنے بندوں کا خیال رکھا ہے دیکھیں کہ نماز اللہ نے ہر کسی پر فرض قرار دیا کیونکہ نماز میں کوئی بھی پیسہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے نماز میں لیکن آپ زکوٰۃ دیکھیں اللہ نے ان پر فرض قرار دیا ہے جن کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو اور اتنا ہی دیا ہے جتنا نکالنا انسان کے لیے مشکل نہیں ویسے ہی روزہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سب کسی پر فرض قرار دیا لیکن پھر مسافر اور مریض کو مستثنا کیا ہے یا اگر مریض ہے مسافر ہے تو بعد میں رکھ لے اسی حالت میں فرض نہیں ہے یا دائمی مریض ہے تو اس کے بدلے وہ کھانا نکال دے جیسا کہ روزے کی تفصیل میں آپ نے سنا بھی ہوگا بارہا اور کبھی آپ سنتے رہیں گے علماء کرام نام اسی طریقے سے حج دیکھیں یہ اللہ کی حکمت ملاحظہ کریں اپنے بندوں کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کی کمزوری کو اور ان کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے تو حج جو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے ولی اللہ علیہ سے حج جلوئی تھی منی سبیرہ کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں پر حج حج کو فرض قرار دیا ہے جو گھر تک یعنی اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں یعنی ان کے پاس جسمانی قوت بھی ہو اور ان کے پاس اتنا مال بھی ہو جسے وہ خرچ کر کے جا سکتے ہوں اور پھر وہاں سے آ بھی سکتے ہوں تو ہر حج فرض ہے ایک مرتبہ انسان کی زندگی میں اور اگر کسی کے پاس مال ہو اور وہ جی اس کے پاس طاقت و قوت بھی ہو اتنا مال ہو کہ وہ مکہ آ کر کے حج کر سکتا ہو تو اسے ضرور آنا چاہیے اس کو ٹالنا نہیں چاہیے کہ بعد میں کر لیں گے کیونکہ پتا نہیں بعد میں آپ کے پاس قوت نہیں رہے اور پیسہ رہے یا پیسہ رہے تو قوت نہیں رہے اور قوت رہے تو پیسہ نہ رہے یا بعد میں ایسی ضروریات پڑ جائے کہ آپ مشغول ہو جائیں اور نہ جا سکیں تو جب جس وقت حج فرض آپ پر ہوتا ہے آپ کے پاس پیسہ اور قوت دونوں موجود ہے تو آپ آ کر کے فوراً اس کو ادا کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پانچ پانچوں رکن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اذا صلیتو الصلوات المکتوبات تو رمضان آیا اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر میں پانچ نماز فرض نمازیں ادا کروں رمضان کے روزے رکھوں حلال کو حلال سمجھوں حرام کو حرام سمجھوں اور اس کے اوپر کچھ بھی اضافہ نہ کروں ادخل الجنہ. تو اے اللہ کے رسول کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل ہو جاؤ گے. جو جس سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو اس صحابی کو دیا وہی سوال کا جواب نبی کا ہمارے لیے بھی ہوگا کہ اگر ہم پانچ نمازوں کی پابندی کریں اور روزہ رکھیں زکوۃ دیں جن کے اوپر زکوات ہے وہ زکوۃ دیں جن کے اوپر حج فرض ہے وہ حج فرض حج کو ادا کریں تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے انسان کو نوافل وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماترب علیہ عبدی بش بشے ان احب علیہ مم اخترت علیہ بندہ جن چیزوں جن اعمال کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے وہ ان اعمال میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ فرض اعمال ہیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے نوافل کا ذکر کیا ہے کہ انسان اگر نوافل کا اہتمام کرے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ نے نوافل کا ذکر کیا کہ انسان اگر نوافل کا اہتمام کرے تو وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے قریب سے قریب تر ہونے لگتا ہے تو اللہ کے قربت تلاش کریں اللہ سے قریب ہوں جیسے انسان دنیا کا جو بڑا مشہور آدمی ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا آدمی ہوتا ہے ہر آدمی اس سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین مالک کل ہے خالق ہے رازق ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز اسی اللہ رب العالمین کے مشیت کے تحت میں ہوتی ہے وہی ہر کسی کا معبود ہے تو اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کریں قربت عام صالحہ صالح کی بنیاد پر ہوگی اور عام صالحہ میں اخلاص اللہیت کا پایا جانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پایا جانا ضروری ہے تو ان پانچ ارکان اور ارکان بنیاد کو کہتے ہیں اگر رکن خط گر جائے تو آپ سمجھ لیں کہ جو اصل چیز ہے وہ آپ کی گر جائے گی تو رکن کو مضبوط ہونا بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے تو ان پانچ بنیادوں کا اہتمام کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے تیسرا درس جو ہے وہ ارکان ایمان کے تعلق سے شیخ نواز رحم اللہ فرماتے ہیں الدرس الثالث، ارکان المان تیسرا درس ایمان ارکان ایمان کے بارے میں اور پھر کہتے ہیں ارکان المانی وہی یہ سطح جیسا کہ حدیث جبریل کے نام سے ایک حدیث مشہور ہے جو امرہ جس کی روایت کی ہے اسی کے اندر آیا ہے کہ ان بہ ملا و کچھ و بل قدر خیری و شرح من اللہ چاہ کے ایمان کا رکن یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے اس کے فرشتوں پر ایمان رکھیں اس کی کتابوں پر یعنی جن کتابوں کو نازل کیا قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے آخری کتاب ہے اس سے پہلے بھی اللہ نے بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں جن میں سے بعض کا ہم کو علم ہے اور بعض کا علم نہیں ہے ان تمام پر اجمالن و تفصیل ایمان رکھنا ہے اسی طریقے سے اللہ کے جتنے بھی رسول آئے ان تمام پر ایمان رکھنا ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے کہ آخرت کا دن جس کو ہم ججمنٹ کا دن کہلیں جس دن فیصلہ ہوگا فیصلہ کا دن کہہ لیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ فیصلہ کا دن ہوگا اللہ فیصلہ کرے گا اور ہمارے اعمال کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں ثواب و جزا عطا کرے گا اچھی اور بری دونوں تقدیر پہ ایمان رکھنا ہے یعنی یہ کہ ہر چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہیں اور جو برائی ہوتی ہے تو انسان انسان جو ہے وہ انسان جو اگر اس کے ساتھ کوئی مشکل پیش آئے تو وہ انسان کی کمائی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے قسمت میں وہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے تو ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان سمجھیے کہ وہ انسان کے روح کی جگہ ہے اگر کلمہ کوئی نہیں پڑتا ہے باقی تمام چیزیں ایمان اگر کسی کا نہیں ہے باقی تمام نے کامال کر لے تو اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا گا جیسے ابن الدگنا نام کا ایک شخص دھمکے میں رہتا تھا وہ غریبوں کی بہت خدمت کرتا تھا لوگوں پر بہت نچھاور کرتا تھا بڑا اچھا تھا اور پرہیزگار بھی تھا پھر بھی جب سوال کیا گیا اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومن عرب خطی عطیومدین کہ وہ کہ اس نے کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھا اور کہا کہ اللہ قیامت کے دن تو مجھے معاف کر دے تو انسان کا اچھا ہونا اس کے اچھے اخلاق کا ہونا اور لوگوں کی مدد کرنے والا ہونا تعاون کرنے والا ہونا بہت ہیلپ فل آدمی ہے فلاں فلاں کا اخلاق بہت اچھا سارا چیز رہے اگر ایمان وہ اللہ پر نہیں رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا نبی کو آخری نبی نہیں سمجھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پر وہ نہیں چلتا ہے تو پھر اس کی تمام نیکیوں کا تمام اچھائیوں کا فائدہ نہیں انا ہی اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہے تو ایمان کا جو پہلا رکن ہے مین باللہ و ہی ایمان کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ باطنی عمل سے ہوتا ہے ایمان جو ہے یعنی ایمان کے جو بھی ارکان ہے ایمان کا جو بھی رکن جیسے ہم نے کہا ابھی اللہ پر ایمان رکھنا اس کا تعلق دل سے ہی زبان سے بھی ہوتا ہے اس کا اقرار زبان سے ہوتا ہے جیسے ایمان کے تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ انسان دل سے دل پہ ایمان رکھے زبان سے اقرار کرے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرے مزید یہ کہ ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے زیادتی اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے کمی برے اعمال کو بجا لانے کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ایمان کے پانچ جو ہیں وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت سارے جو فرقے گمراہ ہوئے وہ اسی باب سے گمراہ ہوئے بعض لوگ زیادتی اور کمی کے قائل نہیں تھے تو بعض لوگ مرجیا ہو گئے اور بعض لوگ یہ لوگوں نے بعض لوگوں نے دوسروں کو کافر بنانا شروع کیا جیسے کہ خوارج وغیرہ نے اور مرجیہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی گنا کر لو اگر لا اللہ کہتے ہو کوئی بھی گناہ کر لو تو تمہارے تمہارا کتنا بڑا بھی گنا ہو تمہارے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوگا تو ان تمام سے بچتے ہوئے ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے کمی بھی ہوتی ہے ایمان نام ہے دل سے گواہی دینے کا دل سے اقرار کرنے کا زبان سے اقرار کرنے کا اسی طریقے سے آزا و جوارے سے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا مزید ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان کے اندر کمی بیشی کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے اور میں نے کہا کہ ایمان کا تعلق عموماً غیبی امور سے ہوتا ہے داخلی امور سے ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں ایمان باللہ دل کے اندر ایمان اصل ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ علیمان بلّہ فرشتوں کے اوپر ایمان یہ چیزیں ہم سے غائب ہیں ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہم نے رکھا ہے ہم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے لیکن جو اللہ کے دیکھنے پر ایمان رکھتے ہیں کل قیامت کے دن اور جنت میں انشاء اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا ویسے آپ دیکھیں کتبی ہی اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہم نے صرف قرآن مجید کو دیکھا ہے اور باقی کتابیں ہیں ان کو, ان کو ہم نے نہیں دیکھا ہے اسی طریقے سے رسول ہی ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں دیکھا ہے پھر بھی اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے یو ملا آخر آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا ایمان رکھنا ہے اس کے اوپر اسی طریقے سے اچھی بری تقریر کو ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم نہیں جانتے پھر بھی ایمان رکھنا ہے کسی کو ایمان بلغیب کہتے ہیں اور اصل ایمان جو ہے وہ ایمان بلغیب ہے اللہ مجید میں فرمایا, اللہدین کہ جو لوگ غیبی طور پر ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین کہ کہتے ہیں سن لیا اور ہم نے اعتعاد کی نبی کی بات بالکل سچی ہے کیونکہ وہ صادق و مزدوق ہے وہ من اللہ قلعہ اللہ سے بہتر اور سچ بات کر کہنے والا اور کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کی بات پر ایمان لاتے ہیں غائبانہ طور پر نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں بِمَا اُنزِلَ وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ جو پہلے جو چیز جو کتابیں نازل کی گئی اس کو اس کو بھی مانتے ہیں ویسے جیسا کہ اللہ کے رسول نے ماننے کا حکم دیا ہے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ دراصل اپنی رب کی جانب سے ہدایت پر قائم ہے اور وہ اولا اکامن مفلحون اور آخرت میں انہی لوگوں کو کامیابی انہی لوگوں کا قدم چومے گی یہی لوگ کامیاب ہوں گے تو یؤمنون مینغی یعنی جو بھی چیزیں ہم کو جو بھی جن چیزوں کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے جن چیزوں کے بارے میں جیسے جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں قیامت کے دن جو ہوگا اس کے بارے میں خبر کے عذاب کے بارے میں پچھلے اقوام کے بارے میں رسولوں کے بارے میں کتابوں کے بارے میں ان تمام چیزوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والله الذي لا الہ الا ہو ما آمنا احد افضل من ایمان بن غیر اللہ اس اللہ کے قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے ایمان بالغیب سے بہتر کوئی ایمان نہیں ہوتا جو ایمان لاتا ہے اب کسی کوئی دیکھ کر کے ایمان لے آئے اچھی بات ہے یہ ایمان ہے اگر کوئی دیکھ کر کے لاتا ہے لیکن یہ آپ نے سامنے دیکھا اور اس پہ احساس کیا تب ایمان لائے لیکن جو لوگ ان چیزوں کو جن کو اللہ اس کے رسول نے بتایا نہ انہوں نے دیکھا ہے نہ ان کی نظروں سے گزرا ہے پھر بھی ایمان لاتے ہیں اس ایمان کا درجہ بہت ہی فضیلت والا ہے اور اللہ کے نزدیک بہت ہی اور بلند ہے تو اس لیے ایمان جو ہے ایمان بالغیب وہ بہت ہی اہم ہے تو المان باللہ اللہ رب العالمین کے اوپر جو ایمان ہے اس, اس تعلق سے چند باتیں ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے. اور توحید کی تین قسمیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی قسمیں اپنی جانب سے لوگوں نے پیدا کر لی نہیں قرآن کا استقراء اور تطبو کریں گے استقراء اور تطبو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تمام آیتوں کو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بیان کی ہے وہ تمام سنتوں کو آپ اپنی نظر کے سامنے رکھیں گے ایک عالم جب رکھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ توحید کی تین قسمیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے گرچہ سے ثابت نہیں ہے لیکن توحید ربوبیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہے توحید الوہیت بیان کی ہے اور قفار اور مشرقین کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو جھگڑا تھا توحید ربوبیت الوحیت کا ہی تھا کہ وہ لوگ توحید ربوبیت کا اقرار تو کرتے تھے لیکن الوہیت کے بالکل قائل نہیں تھے اسی طریقے سے اللہ کے اسماع و صفات کے اندر بھی ان کے ہاں بہت زیادہ خلل پایا جاتا تھا اس کے قائل نہیں تھے تو اصل جو آپ جو قرآن مجید کی تمام آیات کو اپنے سامنے رکھیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے جن نتیجے پر علما اکرام پہنچے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں ہیں ایک ہے توحید توحید ربوبیت اور توحید الصماعی وصفات بعض لوگ بعض علماء اس کی دو قسم کرتے ہیں توحید ربوبیت اور توحید السماء وصفات کو توحید العلمی کہتے ہیں اور توحید الوحیت کو توحید العملی کہتے ہیں توحید الوحیت کو توحید عملی کہتے ہیں اور توحید ربوبیت اور اسماع و صفات کو توحید علمی الخبری کہتے ہیں کیونکہ توحید اسماع و صفات اور توحید ربوبیت جو ہے اس کی بنیاد علم پر ہے اور تو توحید الوحیت جو ہے اس کی بنیاد عمل پر ہے جیسے عبادت ہم کو صرف اللہ کی کرنی ہے سجدہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اسی طریقے سے نظر ہو نیاز ہو منتیں ہوں یا پھر ذبح ہو یا قسم ہو یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنی ہے تو جن علماء نے دو تقسیم کی ہے تو یہ تیسری تقسیم بھی اس کے اندر داخل ہے جو لوگ تین تقسیم کے قائل ہیں اور جو لوگ دو تقسیم کے قائل ہیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ دونوں کے درمیان تعارض ہے تعارض کچھ بھی نہیں ہے کچھ علماء جو تو کے دو کے قائل ہیں وہ لوگ توحید توحید ربوبیت اور توحید اسماو صفات دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیتے ہیں اور اس کو توحید العلمی والخبری خبری باب میں لاتے ہیں اور جو تین کے قائل ہیں وہ توحید ربوبیت کو الگ بیان کرتے ہیں توحید الوحیت کو الگ اور توحید الاسما صفات کو الگ بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت کے اندر اپنے رب ہونے کے اندر بالکل اکیلا ہے اور رب کا مطلب یہی ہوتا ہے جو خالق ہو مدبر ہو رازق ہو یعنی آپ کو پیدا کرنے والا ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا ہمارے لیے تدبیر کرنے والا ہمیں روزی دینے والا اور ہمیں مارنے والا ہمیں زندہ کرنے والا جتنے بھی افعال ہیں جو اللہ رب العالمین کرتا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین بالکل اکیلا اور تنہا ہے کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں اور نہیں اللہ رب العالمین کو کسی کی تعاون کی ذرہ برابر بھی ضرورت ہے تو تمام افعال میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں اور تمام عبادات میں اللہ کو ایک ماننا تمام عبادات میں بڑی عبادت ہو یا چھوٹی عبادت ہو جیسا کہ لوگ تقسیم کرتے ہیں تو تمام عبادات میں اللہ کو اکیلا ماننا اور صرف اسی کے لیے ان تمام عبادات کو بجا لانا توحید الوحیت کہلاتا ہے اور توحید الصماء و اسطفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے لیے یعنی اللہ نے اپنی ذات کے لیے جن اسما کا ذکر کیا ہے اللہ نے اپنے لیے الرحمان کا ذکر کیا ہے العلیم کا ذکر کیا ہے الحکیم کا ذکر کیا بہت سارے اسما ہے نام ہیں اللہ رب العالمین کے تو ناموں کا اللہ نے اپنی ذات کے لیے ذکر کیا ہے اسی طریقے سے جن صفات کا اللہ رب العالمین نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے ذکر کیا ہے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے ذات مبارکہ کے لیے جن نام اور جن اسما کا ذکر کیا ہے ان تمام اور نام, ناموں کو, ان تمام ناموں کو اور اللہ کی صفات کو اللہ رب العالمین کے لیے ماننا اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ماننا مزید یہ کہ بغیر اس میں کسی کیفیت کے دخل دینے نہ اس میں کسی کیفیت کو دخل دینا ہے نہ ہی اس کو بالکل اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کو سے بالکل ایک دم سے منظہ کرنا منزہ ہو لیکن بلا تعطیل ہو منزہ ہو لیکن بلا تعطیل ہو اور اس بات ہو بلا تمثیل ہو کہ اللہ رب العالمین کو ان امور سے پاک کرنا ہے ان امور سے ان صفات سے ان چیزوں سے پاک سمجھنا ہے جو چیزیں اللہ کے ذات کے لائق نہیں ہیں لیکن جن اسماء و صفات کا اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اس کو اللہ کے نبی صل... اللہ کے لیے ویسے ہی ثابت کرنا ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے کہا سہی وہو سمی البیر اللہ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تو جو لوگ مشبہہ ہوئے ممثلہ ہوئے اور جو لوگ معطلا اور جہمیاں ہوئے اس آیت کو سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی اور جس کی وجہ سے وہ گمراہ فرقے میں شامل ہوئے انہوں نے اللہ بعض لوگوں نے معطلاء اور معتزلہ وغیرہ جو اللہ کی صفات کا انکار کیا ہے آ, اللہ کے اسماء اور صفات کا وہ کہتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے انسان بھی سنتا ہے دونوں صفت مشابہت ہو گئی اس لیے ہم اللہ کو سننے والا نہیں مانیں گے <coughs> تو ان صفات کے اندر مشابہت انہوں نے کر دی حالانکہ ان کو فرق نہیں پتا چلا اب جیسے میں کہہ دوں کہ کوئی جانور ہے جانور آ, کیا چہرہ ہوتا ہے جیسے کتے کا چہرہ ہوتا ہے بلی کا چہرہ ہوتا ہے اور انسان کا بھی چہرہ ہوتا ہے اگر میں کہوں گا مطلب کسی کا بھی نہیں سمجھ پائیں گے اگر میں کہوں گا انسان کا چہرہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کے دل کے اندر وہ تصور آئے گا کہ ہاں انسان کا چہرہ ایسے ہوتا ہے کسی جانور کا چہرہ اگر میں ذکر کر دوں تو اس کا اس کا تصور آپ کو آئے گا کہ ہاں جانور کا چہرہ کون سے جانور کا فلاں جانور کا تو آپ کے تصور میں آ جائے گا ہاں بلی کا چہرہ ایسا ہوتا ہے نہیں سن سکتا ہے اگر دیکھنے والے کی بات آئے کہ انسان دیکھنے والا ہے تو اس کا دیکھنا بھی محدود ہے لیکن جیسے بات آئے گی اللہ سننے والا ہے اللہ دیکھنے والا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا دیکھنا محدود ہے کیونکہ آپ کیونکہ اللہ, رب اللہ رب العالمین نے کہا ہی شہید کوئی اللہ رب سکتا اللہ سننے والا ہے کیسے سنتا ہے؟ یا اللہ رب العالمین کو اس کا ہے لیکن کیفیت کا علم ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ وہ کیسے سنتا ہے یا اللہ رب العالمین کو معلوم ہے وہ اللہ رب العالمین کیسے نازل ہوتا ہے کیسے جاتا ہے اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے یہ لفظ کیسے جو ہے علم ہم اللہ کے سکر کرتے ہیں تو اس لیے جتنی چیزیں وارد ہوئی ہیں کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین کے اسماں اور صفات کے تعلق سے اس پر ایمان رکھنا ہے اس کے ظاہر پہ ایمان رکھنا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین کے صفات ہے اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا تو ہاں اللہ کے ہاتھ ہے اللہ نے پاؤں کا ذکر کیا تو ہاں اللہ کا پاؤں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی انگلیوں کا ذکر کیا تو ہاں اللہ کی موجود ہیں. لیکن کیسے ہیں لفظ کیسے آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے یہ شیطان کی جانب سے آتا ہے کیفیت کا تعلق صرف اور صرف اللہ کے سپورٹ کر دیں آپ کو ان چیزوں پر صرف اور صرف ایمان رکھنا ہے جن کا ذکر کتاب و سنت میں اللہ کے اسماع و صفا کے متعلق ذکر ہے تو اسماء و صفات کے تعلق سے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے اکثر فرقے جو گمراہ ہوئے ہیں وہ اسماء و صفات کے باب میں ہوئے ہیں چاہے آپ معتزلہ کو لے لیں یا عشاءہ کو لے لیں یا ان کے جتنے بھی اقسام ہیں ان لوگوں کو لے لیں جہمیہ کو لے لیں معطلاء کو لے لیں یہ ممثلہ مشبہ مجسمہ جتنے لوگ ہیں یہ اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ان اصول کو چھوڑ دیا جن اصول کو صحاب کرام نے اپنایا تھا صحاب کرام کا کیا اصول تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی اللہ کے صفات کے تعلق سے اللہ کے اسماء کے تعلق سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی حدیث بیان کی جن میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے تو صحابہ کرام یہ کبھی نہیں پوچھتے تھے کیسے ایسا ممکن ہے وہ لوگ ایمان لاتے تھے اور اسی کا مطلب ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ابھی ہم نے پڑھا قرآن مجید کی آیت آ, سورہ بقرہ کی جو آیت کہ اللہ نے کہا کہ غیبی طور پر ایمان رکھے اللہ نے کہا کہ پچھلے کتابوں پر ہم ایمان رکھے ہم کیسے ایمان رکھے رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہم کیسے ایمان رکھے اس کے سوال کے بنا ہم اللہ کے اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ویسے ہی مانتے جیسا کہ اللہ نے کہا تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے جو اسما ہے جیسے قرآن مجید میں ذکر آیا ہے اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا ہے ہم ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں اس کو نام اس میں تعطیل سے کام لیتے ہیں اور نہ اس میں تعویل سے کام لیتے ہیں اور نتکیب سے کام لیتے ہیں جیسے اللہ علیہ نے بتایا ہے ویسے ہی ہم ایمان رکھتے ہیں یہ ہماری عقل سے ماورا ہے ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کل کا اللہ کے پاس ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو جو کی جس کو رویت ہوگی وہ بات سمجھ جائے گا انشاءاللہ اللہ تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کے ایمان کی حفاظت کرے کیونکہ بڑے بڑے لوگ جن کے پاس علم کا پہاڑ تھا اور یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ علم کی انتہا وغیرہ وہیں پر ہوتی تھی جیسا کہ لوگوں نے ذکر کیا ہے وہ بھی اس باب میں گمراہ ہو گئے ہیں تو اس لیے جیسے اللہ کے صفات اور رسما کا ذکر آیا ہے اسی طریقے سے آپ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان رکھیں کیفیت کے تعلق سے سوال نہ کریں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ بہت ہی مبارک ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے اسماء کے تعلق سے کہا ولی اللہ ہلاسما الفسن فتر اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں تم اللہ کو جب پکارو تو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے پکارو اور اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر اپنے نام کا تذکرہ بھی کیا ہے اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نل اللہ کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں اور جو انسان ان کو, ان کو ان کو یاد کرے گا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا اس کی تفسیر کو جانے گا اس کو سمجھے گا تو انشاءاللہ اللہ اللہ رب العالمین اسے جنت پہ داخل کرے گا من احصاح دخل الجنہ کہ جو اس کو احصا کرے گا اور احصا کے معنی احسا کے سلسلے میں اس کی تفسیر میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ من رہا وہ عامل کہ جو اس کو یاد کرے گا ان نانوے ناموں کو اور جو اس کے متقاضے کے مطابق عمل کرے گا وہ انسان جنت میں داخل ہوگا جو اللہ کے ننانوے نن ناموں کو یاد کرتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے صرف ننانوے نن نام بلکہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں ان ناموں کو اللہ نے ہم کو بتایا ہے بہت سارا نام ایسا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں عبد اللہ وسط روایت اللہ کبھی کل لسمن ہوا اللہ قسم تبھی ہی نقص اللہ میں تیرے حل اس نام کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے اور تو نے اپنی ذات کا ذات کو سے متصف کیا ہے اپنی ذات کے لیے اس نام کو تو نے اختیار کیا ہے او انزلتہو فی کتابک ان نام کا ذکر تذکرہ تو نے اپنی کتاب میں کیا ہے یعنی قرآن مجید میں او علمتہو احدا من خلقک یا تو نے اپنی مخلوقات میں سے ان ناموں کو کسی کو سکھایا ہے یعنی انبیاء اکرام کو او اتأثرت بہی فی علم الغیب عندک یہ محل شاہد ہے کہ یا کچھ نام ایسے ہیں ان, ان کے ذریعے بھی میں سوال کرتا ہوں جن ناموں کو تو نے کسی کو نہیں بتایا بھی فی علم الغیب عندك تیرے علم غیب میں ہے تو کچھ نام ایسے بھی ہیں جو کسی کو نہیں معلوم تو اللہ کے ناموں کی تعداد جو یہ محدود ہے یہ اللہ نے بتائی ہے بہت سارے ایسے نام ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں کو پتا نہیں ہے جیسا کہ حدیث کے اندر بات آئی ہے اسی طریقے سے الایمان ایمان بالملائکا. یہ دوسرا رکن ہے ایمان بالملائکہ جو ہے یہ دوسرا رکن ہے ایمان کا فرشتے فرشتوں پر ایمان لانا ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے یہ اللہ کے مخلوق ہیں یہ کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں نور سے پیدا شدہ ہیں لاسون اللہ فی الن مرون کہ جو اللہ حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے خلق نور کہ وہ لوگ نور سے پیدا شدہ ہیں مزید یہ ہی کہ بعض اسما ایسے ہیں فرشتوں کے جو ہم کو معلوم ہیں اس پر ایمان رکھنا ہے جیسے جبریل ہے اسرافیل ہیں ملک الموت ہے ملک الموت ال کا نام ملک الموت ہی ہے بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل ہے یہ نام صحیح نہیں ملک الموت کا نام ان کا نام موت کا فرشتہ ہی ہے تو جن فرشتوں کا نام کہ جن فرشتوں کے نام کا تذکرہ آیا ہے آ, ان فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے تفصیلی کہ ہاں فنا فنا جیسے جبریل علیہ السلام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور تمام امبیاں کے اوپر انبیاء کرام کے اوپر اللہ رب العالمین کی وہی لے کر کے آیا کرتے تھے یہ اللہ کے لشکر ہیں ان کی تعداد کا کسی کو علم نہیں ہے تو اس لیے ہم ان پر اجمالی بھی ایمان رکھیں گے جن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے اور جن کے بارے میں معلوم ہے ان پر تفصیلی ایمان رکھیں گے تفصیلی ایمان کا مطلب یہی ہے کہ جن جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے جن کاموں کے ساتھ ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ ہاں یہ فرشتے ہیں یہ فلاں کام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے ذکر کیا اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اسی طریقے سے اللہ فرشتوں کی جو صفات ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے بہت سے سارے احادیث کے اندر ان کی صفات کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ اڑتے بھی ہیں ان کے پاس پر بھی ہیں مزید یہ کہ ان کی جو رفتار ہوتی ہے آپ اس کی آپ اور ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں اور فلا فلا جگہ پر اللہ رب العالمین نے ان کو رکھا ہے جیسا کہ حدیث کے اندر بھاری رہے انسان کے آگے پیچھے ہوتا ہے جو انسان آئے تلکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے سرحانے میں اللہ رب العالمین کھڑا کرتا ہے کچھ فرشتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں کچھ فرشتے ہیں جو نیچے آتے ہیں جیسا کہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے فجر اور اثر کی نماز کے وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے اسی طریقے سے فرشتوں کی جو اوساف ہے جیسا کہ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرشتوں کی عظیم خلقت ہے یعنی عظیم الخلقت ہیں وہ لوگ وہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادین علی ان اندہ ان احدث عن ملک من من حملت العرش. ان نمابین شہمت کہ فرشتوں کے بارے میں بیان کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت ملی ہے کہ میں ایک فرشتہ اللہ کے جو فرشتے ہوں اس کے فرشتے کے بارے میں بیان کروں یہ فرشتے جن کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں یہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان کے بارے میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے عرش کو اٹھانے والے ہیں ان کے کان کے لو شہمت شہمت اس کو کہتے ہیں جس میں بالیاں خواتین بالیاں پہنتی ہیں اب تو مرد حضرات بھی پہننے لگے ہیں حالانکہ حرام ہے جائز نہیں ہیں لیکن خواتین جس میں بالی پہنتی ہیں اس کو شہمت عظن کہتے ہیں اور آتق اس کو کہتے ہیں یہ جو کندھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کے کان کے لو سے یہ کان کے شہمت سے یہاں تک کی دوری سات سو سال کی مسافت کے برابر سب عومی اط عام سات سو سال یعنی اگر کوئی یہاں سے چلنا شروع کرے یہاں تک فرشتے کے یہاں تک پہنچنے میں جتنی مسافت اسے سو سال کا سفر 100 سال کی مسافت کو طے کرنا پڑے گا یعنی سو سال کی مسافت کے برابر یہ کان کے لو سے لے کر کے کندھے تک ہے تو پھر سوچیں کہ اس فرشتے کی خلقت کتنی عظیم ہوگی اور ایسے بہت سارے فرشتے ہیں اور پھر سوچیں کہ ان تمام کو پیدا کرنے والا رب کتنا عظیم ہوگا تو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی عظمت اس کی جلالت اس کے قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے اور انسان کے دل کا جو ایمان ہے دل میں وہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں اس لیے بتائی جاتی بتا, بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر تم غور و فکر کرو کہ ان کو پیدا کرنے والا رب کتنا عظیم ہوگا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے استاف میں سے خلی قت من نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اسی طریقے سے ان کی جو تعداد ہے وہ تعداد کسی کو بھی نہیں معلوم ہے اور ایک حدیث میں آپ دیکھیں ایک حدیث کو اگر آپ سنیں گے تو اس سے پتا چلے گا کہ وہ لا تعداد سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں ایک بیت المعمور نام کا ایک, ایک گھر ہے بیت المعمور ید قلوم ہو اس گھر کے اندر ستر ہزار فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے پھر وہ لوگ نکلتے ہیں اور یہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے قیامت تک چلتا رہے گا تو یہ ستر ہزار فرشتے جو روزانہ جاتے ہیں نا ایک مرتبہ جب وہ بیت المعمور میں چلے جاتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ تعداد کتنی ہوگی لا تعداد اور اس تعداد کا علم صرف اور صرف اللہ رب کو آپ خود سوچیں کہ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جہنم کی جو لگام ہوگی وہ ستر ہزار لگام ہوگی ستر ہزار لگام ہوگی جہنم کی اور جس کو فرشتے کھینچ رہے ہوں گے اور ہر ایک لگام میں ستر ہزار فرشتے ہوں گے ستر ہزار لگام ہوگی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دن لہا سب اون الف ضمام ستر ہزار لگام جہنم کو ہوگی مع کلام سب اون الف ملکن ملکن یجورا ہر لگام کے ساتھ ستر فرشتے ہوں گے آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو آپ سوچیں کہ کتنا ملین پہنچ جائیں گے تو پھر بیت المام جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں فرشتے روزانہ عبادت کرتے ہیں ستر ہزار اور جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک قیامت رہے گی تب تک ایسا کرتے رہیں گے اور جو فرشتے ایک مرتبہ عبادت کر لیتے ہیں ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہوں جیسا کہ میں نے کہلون کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور جن چیزوں کا حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ چیزیں آ, ان چیزوں کو وہ بجا لاتے ہیں اور میں نے کہا کہ بہت سارے فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لگائی ہے کچھ موت دینے والے ہیں کہ لہم اقباتی یا قبولہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بعض فرشتوں کو اللہ رب العالمین بعض انسانوں کے آگے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی اجازت کریں اجاز, حفاظت کریں اسی طریقے سے اللہ نے کرامن کاتبین کا ذکر کیا ہے منکر نکیر کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے کہ کل قیامت کے قبر کے اندر منکر نکیر حساب لینے کے لیے آئیں گے عمائے الفیظ رقیم الید کہ ہم جو بولتے ہیں اس کو لکھنے والے موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اسی طریقے سے میں نے ذکر کیا ہے تلک اس پڑھنے والے کے سرحانے میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو رکھ دیتا ہے تو یہ تمام کی تمام آ, انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں جیسا کہ آپ نے احادیث کے اندر ملاحظہ کیا ویسے جب قرآن و حدیث کی کا درس ہوتا ہے آ, خاص کر کے اللہ کے گھر میں درس ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں اپنے پروں سے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں اور پھر وہاں خبر وہ لوگ جا کر اللہ رب العالمین کو دیتے ہیں جو علم سیکھنے والے ہیں علم شریک کو کتاب و سنت کا علم سیکھتے ہیں فرشتے اپنے پروں کو ان کے لیے بچھاتے ہیں اجنی اتحا طالب علم بما کے اللہ کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ طالب علموں کے لیے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں جو اس عمل کے لیے جو طالب علم کر رہا ہوتا ہے یعنی اللہ کے نازل کردہ علم کو سیکھ رہا ہوتا ہے تو فرشتوں کے تعلق سے یہ تفصیلی علم جاننا بھی ضروری ہے علی امان بال کے اوپر لوگوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں پوری تفصیل ذکر کیا ہے عقیدے کی کتابوں میں یہ مبت آپ کو تفصیل سے مل جائے گا تیسرا اصل جو ہے یعنی جو تیسرا رکن ہے ایمان کا وہ المان بال جو کتابیں پیچھے نازل ہو چکی ہیں پچھلے زمانوں میں ان تمام کے اوپر ایمان لانا تو ان میں سے بعض کا علم ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید نے بتایا اس کے اوپر ہم ایمان رکھیں گے اور جن کے بارے میں نہیں معلوم ہے ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہوگا کہ اللہ نے صرف یہی تین کتابیں چار کتابیں نازل نہیں کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں نازل کی ہوں گی جو اللہ کے علم میں ہیں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے تو ان تمام کے اوپر ایشمان ہم کو علم رکھنا ہے تو جس میں آپ دیکھیں کہ توریت ہے زبور ہے انجیل ہے اور سب سے آخری کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے جو پچھلی تمام کتابوں کے لیے ناسخ کی حیثیت رکھتی ہے پچھلی تمام کتابوں میں جو تعلیمات پر منسوخ ہو چکی ہیں اب اللہ رب العالمین کے حکم سے جو بھی یہود و نصارہ ہیں یا جس بھی ملت و قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمام کے تمام ان تمام کے اوپر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو چھوڑ کر کے گئے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ بل الحیات الصحف فرون کہ تم لوگ دنیا و زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ جو آخرت ہے وہ باقی رہنے والی ہے یہ, تم یہ نصیحتیں اور یہ جو معزت ہے یہ پچھلی کتابوں میں جو صحف مطلب کتابیں ہوتی ہیں وہ پچھلی کتابوں میں گزر چکی ہیں اللہ نے توریت کا بھی ذکر کیا ہے انجیل کا بھی ذکر کیا ہے تو ایمان بالکتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ تمام کتابیں جو اللہ نے ذکر کی ہیں یا اللہ کی بہی یہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا اور جو جن انبیاء کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے اس پر ایمان رکھے کہ فلا فلا انبیاء پر جیسے مسا علیہ السلام پر تورات ہے زبور داؤد علیہ السلاط والسلام پر ہے اور انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے اس طریقے سے ہم ایمان رکھیں گے ایمان رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی کوئی ایمان رکھے اور کہے کہ ابھی جو کتاب تورات کے اندر موجود ہے وہ سب کا سب حق ہے اللہ کی وحی ہے بالکل بھی نہیں تعلّہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ حقیقت بنی اسرائیل وال حرج کہ بنی اسرائیل سے بیان کرو لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں بھی یہ کہا ہے کہ, کہ اس کی تقریب نہیں کرنا ہے اور نہ ہی اس کی تصدیق کرنا ہے اللہ یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جو قرآن کے موافق ہو تو ہم اس کی تصدیق کریں گے قرآن کے مخالفوں کی تقریب کریں گے اگر کوئی بات نہ قرآن کے موافق ہو نہ مخالف ہو تو ہم اس میں سکوت اختیار کریں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ تکریب کریں گے تو ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کتابوں کے مطابق عمل کریں ایمان لانے کا یہ مطلب کہ ان کتابوں کو اللہ کی کتاب مانیں اور یہ مانیں کہ اللہ رب العالمین نے فلا فلاں نبیوں پر نازر کیا تھا اس کے اندر توحید کا ذکر اور جو بھی اللہ رب العالمین کے احکام ان کا ذکر تھا ان لوگوں نے کیونکہ یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے یہ یہود و نسارا نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تحریف پیدا کر دی ہے لیکن قرآن مجید اس سے محفوظ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی کوئی ممکن ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ بھائی پہلے کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے کیوں نہیں لی حفاظت کے لیے یہ سوال صرف اللہ سے کیا جا سکتا ہے اللہ کی مرضی جس کی چاہے حفاظت ذمہ داری جی حفاظت کی ذمہ داری لے اور جس کی چاہے نہیں لے اللہ کی مرضی اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا ان نہ وہ اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا اللہ جسے چاہے مرد بنا جسے چاہے خات خاتون بنا دے اللہ رب العالمین جسے چاہے اس کے بچپن میں موت دے دے جسے چاہے بُڑھاپے کے بعد بھی اللہ رب العالمین موت کو اس سے دور رکھے بالکل بوڑھا ہو جائے پھر بھی جسے چاہے اللہ انسان بنائے جسے چاہے اللہ رب العالمین جانور بنائے اللہ رب العالمین سے کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا کر سکتا کیونکہ ہر چیز کے پیچھے اس کی حکمت ہوتی ہے اور اس کی حکمت کو لائے علام اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا اور ہماری جو کم عقلی ہے اور ہم جو ناقص العقل ہیں اس چھوٹی سی عقل سے محدود عقل سے اللہ کی ہر حکمت کو سمجھنے سمجھنے کی ہماری چھوٹی اور محدود عقل کے اندر نہیں ہے اس لیے جو چیزیں اللہ رب العالمین نے کہی ہیں بتائی ہیں اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اپنے عقل کو دوش دینا ہے کتاب و سنت کی اس بات کو دوش نہیں دینا کہ یہ کیسی بات ہے جو ہمارے عقل میں نہیں آ سکتی تو آپ یہ بھی کہہ سکتے یہ کم, کیسی ہماری عقل ہے جو سمجھ میں نہیں سکتی یعنی اتنا ہم بیچارے ہیں قدر مسکین ہے جو اللہ رب العالمین کی بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جہاں پر نہیں سمجھ سکے تو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کل من عند ربنا تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے آ, ان تمام چیزوں کو نازل کیا اور ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے جو قرآن مجید کے اندر جو باتیں ہیں اور جو احادیث میں صحیح صنعت سے موجود ہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے کتاب پر یعنی پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنے کا لیکن قرآن مجید کے اوپر جو ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر حکم پر ہم کو ایمان رکھنا صرف ایمان ہی نہیں رکھنا اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرنا ہے کہ عما ارس اللہ رسول نل علیٰ عبید کے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ اللہ کی اجازت سے اطاعت و فرما برداری کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری جانب اس لیے بھیجا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا گیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ہدایت یافتہ ہو سکیں ہدایت کی جو راہ ہے اس کے اوپر گامزن ہو سکیں اور اس کے تقاضے کو ہم پورا کر سکیں اور قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی احادیث کی روشنی میں سمجھ سکے کیونکہ اللہ نے کہا لطوبئی کی نلینہ سیما نظم علیہ کا دکر لوبئی کی کہ ہم نے قرآن مجید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ قرآن مجید کی تفسیر توضیح اور اس کی تشریح لوگوں کے سامنے کر دیں اور پھر لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر تو اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ قرآن مجید نازل کیا گیا لعلکم تاقلون لعلکم تتفکرون تو وہ خود سے قرآن کھول کر کے سمجھنے لگتے ہوں اور کہ کسی آیت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے تو وہ کچھ اور سمجھنے لگتے ہے احادیث کو لاتے ہی نہیں ہے بیچ میں اقوال صحابہ کو لاتے ہی نہیں ہے یہاں سے پھر گمراہی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ وہ انصل ہم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا اس قرآن مجید کی تفسیر و تعدی و انصلی علیہ کا دکر لیتوبید کہ جو نازل کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی تفسیر و تعدید خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کرون تاکہ لوگ پھر اسی کی روشنی میں تدبر تفکر اور جو تمل ہے وہ قرآن مجید کے اندر کرے چوتھا رکن جو ہے چوتھا رکن جو ہے ایمان کا وہ رسولوں کے اوپر ایمان ہے یہ تو کتابوں کے اوپر ایمان کی بات تھی رسولوں کے اوپر ایمان ہے تو رسولوں کے تعلق سے ایک بات بہت مشہور ہے اس تعلق سے ایک ضعیف حدیث بھی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیائے آئے تو ایسا کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک تو حدیث ضعیف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہا وہ رسول القرق علی ملم نقص و صلیق کہ بعض رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کو کر دیا آپ کے سامنے کر دیا جن کی خبر ہم نے آپ کو بتا دی اور بعض ایسے ہیں جن کی خبر ہم نے آپ کو نہیں بتائی جن کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی لا تعداد لا محدود لوگ جو امبیا اکرام کی تعداد ہے ان کی بھی تعداد کوئی گن نہیں سک... شمار نہیں کر سکتا ہے تو اس لیے وہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار والی بات ہے نا کہ وہ سن انبیاء کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تیس تعلق سے جو حدیث نشر کی جاتی ہیں یا سنائی جاتی ہیں ضعیف حدیث ہے صحیح نہیں ہے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العالبین نے کہا کہ ورسول القصن علیک بعض رسولوں کا تذکرہ تو ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے امن ہم ملم مل نقص و سعلی بعض رسولوں کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا ان کا تذکرہ آپ کو آپ کے بارے میں نہیں کیا تو ان تمام کے اوپر اجمالاً یہ ایمان لانا ہے اور جن کے بارے میں تفصیل ذکر کیا گیا ہے جن انبیاء کرام کا ان پر تفصیل ایمان لانا ہے ان کے نام کے ساتھ کہاں فلاں کا نام فلاں موسا تو وہ نبی اور رسول تھے ہارون تو وہ نبی اور رسول تھے عیسی نبی اور رسول تھے پھر ان میں علزم تھے جو پانچ تھے موسا عیسیٰ نو اور کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ, یہ پانچ انبیاء کرام جو تھے یہ اول العزم من رسول تھے تو اس طریقے سے تفصیلی ایمان لانا اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر حکم پر ایمان لانا ہر ہر حکم پر چاہے وہ سنت ہو چاہے فرض ہو چاہے مستحب ہو ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباؤ پر مابرداری کریں جب ہم نے کلیمہ پڑھا ہے لا الہ اللہ جب کہا ہے اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ جو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے اوپر ہماری زندگی میں ہمارا حکم نہیں چلے گا رب کا حکم چلے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا زندگی گزارنے کا جس طریقے سے اس طریقہ چلے گا ہمارا ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی جو کلمہ کا تقاضا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تفصیلی ایمان لانا ہے اور صرف ایمانی نہیں لانا ہے بلکہ جن باتوں کے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے اور جن سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رکنا ہے مزید یہ ایمان لانا ہے کہ انبیاء کرام میں ایک دوسرے کو فضیلت حاصل تھی جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کا کل کر رسرف عبداللہ بعض کہ بعض رسول ایسے ہیں جن میں سے ہم نے بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی ہے اور ایک دوسری آیت میں کہا ببیبا بعض انبیاء کرام کو بعض کے اوپر فضیلت حاصل ہوئی ہے اور یہ ایمان لانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں اور آخری نبی ہیں اور قیامت کے دن سرداری انہیں کو ملے گی جیسا کہ صحیح میں والد ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ عسلم کا یہ مان لانا آخری خاتم النبیین اور سید المرسلین یہ ایمان لانا ضروری ہے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو مانتا ہے ہر ایک چیز کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے اسلام کا اس کے اسلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا ماکان محمد رضا کے رسول اللہ و خاطم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہے یعنی ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا انبی کہ میرے بات کوئی بھی نبی ہو، نہیں ہوگا تو اس تعلق سے ایمان جازم رکھنا ضروری ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک ہے پھر اس کے ایمان اور اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہوا ام منطورہ ہے یا پھر یہ کہیے غوطہ ان کا غوطہ اس سیل ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا پانچواں رکن جو ہے تو وہ آخرت کے اوپر ایمان لانا تو آخرت کے اوپر جو ایمان لانا ہے کہ آخرت کے دن اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا جنت و جہنم ہوگی اور اس کے تعلق سے جتنی بھی تفاصل آئی ہیں اس کے اوپر ایمان لانا اور قیامت کے دن جیسا کہ میں نے ابھی ایک خریدی ذکر کیا کہ جنت لائی جائے گی فرشتے آئیں گے انسان کے اعمال کی پیشی ہوگی انسان پلس رات پر چلے گا اور ہر ہر انسان ننگا کھڑا ہوگا اس دن اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے عرش کے ساتھ آئے میں کچھ لوگوں کو جگہ ملے گی انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے کہ اللہ سے گزارش کریں کہ وہ ہمارا فیصلہ شروع کرے تمام انبیاء انکار کریں گے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اللہ سے اجازت طلب کریں گے پھر اللہ رب العالمین فیصلہ شروع کرے گا نبی کے پاس حوض ہوگا جہاں سے وہ اپنی امتی کو پلائیں گے حوض ہوگا حوض کوثر نہیں ہوگا کوثر جنت میں ہے جو قیامت کے دن جو ہوگا, نبی کے پاس ہوگا. لوگ کہتے ہیں حوز ایک حوز دونوں الگ الگ چیز ہے, کا تعلق جنت سے ہے اور کا تعلق وہ قیامت کے دن سے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ... نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے اسے حوص کہا جاتا ہے لیکن اس کا امتداد جو ہے اس کا تعلق جو ہے اسی سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گی تو ہاؤز نبی صلی اللہ کا ہوگا جہاں سے اپنی امت کو پنائیں گے بجاتیوں کو وہاں سے دھکارا جائے گا تو ان تمام امور آخرت پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے اور اس کے اوپر بھی کافی تفصیل ہے اور اللہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے کیونکہ کفار مکہ جو تھے ان کا ایمان ایک تو توحید الوہیت کے اندر اس کے اوپر توحید الوہیت کے مطابق وہ اپنی عبادت نہیں کرتے تھے توحید الوہیت کے خلاف ورزی کرتے تھے اور دوسرا جو ہے آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے اس لیے آپ دیکھیں گے جو مکی صورتیں ہیں ان صورتوں ان کے اندر ان دو چیزوں کا بالخصوص تذکرہ ہوتا ہے الوحیت کے اوپر زور دیا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ آخرت کے اوپر زور دیا جاتا ہے بار بار آپ دیکھیں گے القار قیامت کا تذکرہ ہے یوم آخرت کا الحاق خا تم یوم آخرت کا تذکرہ ہے تو آپ دیکھیں گے ولاۃسلم اس کا تذکرہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو سورتیں ہیں جو مکی صورتیں ہیں وہ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بطور خاص دو چیزوں کا تذکرہ کیا کیونکہ اس کے جو مخاطب تھے وہ اللہ کی الوحیت کو نہیں مانتے تھے اور آخر کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے تو اس لیے جو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے تو ان چیزوں میں بالخصوص آپ دیکھیں گے ان صورتوں کے اندر ان چیزوں کا بالخصوص تذکرہ ہوتا ہے تو کیا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ قیامت اچانک آ جائے گی اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں تو قیامت کے اوپر جو انسان ایمان رکھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا سے رغبت کم ہوتی ہے اور آخرت میں جو رغبت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جب یہ اس کے دل میں یہ بات اثر کرتی ہے تو پھر وہ دنیا کے سے وہی چیز جمع کرتا ہے جو آخرت میں اس کو فائدہ دے دنیا سے اپنے لو کو ہٹا کر کے رب سے لگاتا ہے جنت میں جانے والا امال کرتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے صورت المدثر کے اندر بہت سارے گناہ کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ فلاں یہ کرتے ہیں نماز چھوڑتے ہیں تو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور بھی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ نے مدثر میں کفار فارو مشرقین کے بارے میں اور اس کے بعد اللہ نے ایک چیز کا تذکرہ کر کے کہا کہ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ کل بل خافون اللہ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں تو اگر ہمارا ایمان ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمی سنگھ والی بکری کو بغیر بغیر سنگھ والی بکری سے بدلہ دلوائے گا اللہ رب نے کہا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت موجود ہوگا اگر ان چیزوں کا ہمیں خیال ہو کہ کل قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے کل اللہ کو حساب دینا ہے ہم جھوٹ سب کے سامنے بولیں اکیلے میں بولیں برائی سب کے سامنے کریں پیچھے میں پیچھے میں کریں کہیں پر بھی کچھ کریں کوئی دیکھے نہ دیکھ کہ رب العالمین تو تو دیکھ رہا ہے ہے ہے پھر حساب لینے والا وہ وہ جنت کا مالک وہ ہے. جہنم کا مالک وہ ہے پوری دنیا کا مالک وہ ہے تو ہم دوسروں کو خوش کرنے میں کیوں لگے رہتے ہیں ان تمام لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو ان میں سے پھر بھی کچھ نہ کچھ ناراض رہیں گے لیکن اگر آپ رب کو خوش کر دیں اور رب راضی ہو گیا پوری دنیا اور آخرت دونوں سمر جائے گی تو اس لیے آخرت پر ایمان رکھنا بہت اہم ہے صرف یہ نہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں اس کو ماننے کا اثر ہماری زندگی پر کیا ہوتا ہے اس تعلق سے بھی ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور چھٹا اور آخری جو ہے ایمان کا رکن دو سے تین منٹ کے اندر انشاءاللہ کیونکہ ہمارا وقت چار پینتالیس تک ہے تو تقریباً چار پینتالیس ہو ہی چکا ہے دو سے تین منٹ میں مزید اجازت چاہوں گا کہ آخری جو رکن ہے وہ یہ کہ ایمان بالقدر خیر رہی و شر رہی کہ ایمان جو رکھنا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر اس میں یہ ہے کہ اللہ نے جو تقریر بنائی ہے اچھی ہو یا بری ہو یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی جانب سے تو مراتب قدر ایک چیز ہوتی ہے مراتب تقدیر ایک چیز علماء ذکر کرتے ہیں قدر کے مراتب ان چیزوں کے اوپر اگر آپ ایمان رکھیں گے تو جا کر کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا تو پہلا مرتبہ کیا ہے مراتب اس کے چار مراتب انہوں نے ذکر کیا ہے پہلا مرتبہ المان علم پر ایمان رکھنا ہے مطلب کہ جو بھی چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب المین کو اصل سے کیسے ہوگا کیا ہوگا میں آپ کے سامنے ابھی تقریر کر رہا ہوں درست مہما کی کر رہا ہوں اتنے لوگ سنیں گے فلاں لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے خود کہنے والا کس چیز کے مطابق عمل کرے گا کس کی خلاف ورزی کرے گا جتنے الفاظ مجھ سے نکل رہے ہیں ان تمام چیزوں کا تفصیلی علم اللہ رب العالمین کے پاس سے سورج کس دن نکلے گا کتنے منٹ کے لیے نکلے گا کتنے سیکنڈ کے لیے نکلے گا کب سورج گرہن ہوگا کب سورج پر بادل آئے گا کہاں کہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے سورج کی روشنی غائب ہوگی کہاں پر آئے گی دنیا کی تمام چیزوں کا ایک دم تفصیلی علم اللہ رب العالمین کو تو ہر ایک چیز کا تفصیلی اجمالی جتنا بھی علم ہے سب کا سب اللہ رب العالمین کو ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری اور یہ نہیں کہ ابھی علم ہوا ازل سے ہے علم اللہ رب العالمین کو تو اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کا علم ہے پھر اس کے بعد یہ ایمان رکھنا الایمان بالکتابہ کتابہ اللہ رب العالمین نے تقدیر کو لکھوایا ہے اللہ نے تقدیر کو لکھایا ہے کتب مقادیر الخلا ایک مخلوق کی جو تقدیر ہے کہ کون کتنا جیے گا کتنا کھائے گا کس کے ساتھ ہوگا یعنی جو بھی تفصیل دقیق جو ایک دم تفصیل ہوتی ہے ان تمام تفصیل کو اللہ رب العالمین نے لکھایا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن وجید کا ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسییر یہ تمام چیزیں کتاب میں یعنی وہ تقریر جس میں لکھایا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہے اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ کتحب اللہ مقادیر الخلا قبل اسلم بےخمسینہ الفنا زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال قبل اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ لیا تھا اللہ رب العالمین نے تقدیر کو لکھ لیا تھا اسے اللہ رب المین نے قلم کو پیدا کیا ایک حدیث میں اول ما اللہ ال... ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا اک لکھو تو قلم نے کہا رب بھی ماں اک چب اے قلم بھی مخلوق ہے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا اک چپ ماٮٔۂ قیامت تک جو بھی چیزیں ہوگی تو اس کو لکھتی چلی جاتا تو ہر ایک تفصیل ذرہ برابر آپ کیا کریں گے یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد ہم اور آپ تمام لوگ کیا کریں گے اکیلے میں کریں گے سب کے سامنے کریں گے کون کسی کی اچھائی بیان کرے گا کون نیکی کرے گا کون غیبت کرے گا کون برائی کرے گا ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو موجود پہلے سے ازلی علم ہے اور ہر چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے اسی طریقے سے اللہ نے ان تمام چیزوں کو لکھوا لیا ہے اور تیسرا مرتبہ جو ہے تقدیر کا مشیت یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ کی مشیت سے ہوتی ہیں وہ مات شاہ اون اللہ ائشاہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ہمارا درس ہو رہا ہے یہ اللہ کی مشیت اللہ کی مرضی تھی اس کی مشیت تھی تو اللہ رب العالمین نے اس خیر کے کام کو جاری کرنے کے ہم لوگوں کو توفیق دیا اور چوتھا مرتبہ جو ہے الخل قول کہ پیدا کرنا کسی چیز کو ایجاد میں لانا یعنی جو یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین جو مرتبۃ الخلق ایجاد ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہی ذمہ ہے اللہ رب العالمین کے جیسے ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کو کرنے کی کرنا اس عمل کو کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین نے دی اللہ خلا چاہلوج تو یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ بھی مخلوق ہے اور اللہ نے مجھے اور ہمیں اور آپ کو اور ہمارے عمل کو اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا ہے اللہ نے کہا اللہ خلق شئی اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا تو یہ ہمارے امال بھی جو ہیں جو ہم کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے مرقات میں تو یہ چار مراتب کو جاننا ضروری ہے کہ العلم کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم اس کا تفصیلی جیسا کہ میں نے ذکر کیا ازل سے ہے کوئی یہ نہیں کہ فلاں وقت میں ہوتا ہے فلاں وقت میں نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کی یہ صفت لازما ہے علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو ازل علم ہے کوئی محدود بھی نہیں کر سکتا اس کا حد احاط ابھی الشین علم اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے چھوٹی بڑی جتنی بھی چیزیں سب کا علم ہے اللہ کو پھر اللہ رب العالمین نے اس کو لکھوایا بھی ہے پھر اللہ رب العالمین کی نشیت سے تمام چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے انہیں چاروں بنیاد پر جو ہے تقدیر کے مسائل ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے سوالات آتے ہیں اور اس سلسلے میں ابن القیم رحم اللہ کے خاص کر کے جو دعات ہیں وہ پڑھیں دعات بھی علما سے اگر پڑھیں تو بہتر ہے شفا العلیل ہے کتاب ابن قیم رحم اللہ کی اس کتاب کو علماء سے اگر پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری گتھیوں کو انہوں نے کتاب سنت کی روشنی میں سلجھایا ہے اور لوگ کو جو بہت سوالات ہوتے ہیں خاص کر کے اس کو سمجھانے کی انہوں نے اس میں کوشش اپنے میں بہت بہترین عمدہ کتاب ہے یہ تقریب چھ ارکان تھے ایمان کے جو حدیث جبریل کے اندر جس کا ذکر آیا ہے اور اس ان تمام کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے اور اس میں اگر ایک بھی ایمان ایک چیزوں کے اوپر بھی ایمان اونچی اشیا میں سے اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ اس میں کچھ شک و شبہ ہوتا ہے تو پھر پورے ایمان پر ہی سوالیہ نشان قائم ہوتا ہے بلکہ ایمان ہی بیکاب اور برباد ہو جاتا ہے اور باقی یہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ دو درسوں میں یا اور جتنا درس ہے اس کے اندر آئے گا انشاءاللہ ہم کتاب ختم کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اور ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھے منحج سلف کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی زندگی گزارنے کی تخلیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے اچھے اخلاق کو سیکھنے اچھے اخلاق کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش آنے اور دوسرے کو اچھا اخلاق سکھانے کے بھی توفیق عطا فرمائے دنیا میں جب تک زندہ رکھے توحید اور ایمان کے اوپر قائم و دائم رکھے اور جب ہمیں موت دے تو توحید اور ایمان کے اوپر موت دے آمین اقولا اللہ علی الکمر سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائی ہاں مغرب کی اذان ہو گئی ہے جبیل کے اندر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ ان تمام کلمات کو ان کے درجات میں بندی کا ذریعہ اور سبب بنائے اللہ شیخ الفاظ فرمائے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ ہمارے ساتھ جڑیے اور اس پروگرام کو جو ہر جمعہ کو زوم پر نشر کیا جاتا ہے اس کو آپ لوگ سنیں اور دوست احباب کو بھی سنائے جزاک اللہ خیر السّلام علیکم اللہ وبرکاتہ